يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون دوستو بذرقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ہم لشانہ بارگاہ کے اندر آج یاد ہے کہ مولا تعلی نفس و شیطان انسان دے حاصدین منافقین دے دشمنان اسلام دے ہر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائیں پناہجاتا فرماوے کم زرفی تو بچا کے جہالت کو بچا کے فاہم دین دی دولت عزیز میں جناب دے سامنے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور شریف دے متعلق چار گالیں کرے سے. وقت تھوڑا ہے میں جلسے شریف کے بعد سفر بھی کرنے کہ اج اتفاقی طور سے تھوڑی جی طبیعت بھی خراب میں اپنی حاضری لوا کے جناب کو چار گالیں نور سے متعلق سمجھا کے جازا جا چاچا مولا سونے نے فرمایا کتاب مدین تاکیق اللہ کی طرف تھوڈ ایک نور اور روشن کتاب اس آیا مقدسہ دے متعلق پورا موضوع موزوق بڑا لمبا ہے، بڑا وسیع ہے۔ لیکن میں اس آیا مقدسہ دی ایک جز جہی ہے نور شریف دتعلق جناب دے گوش گزار کر دینا توجو نال باسو ذوق شوق سنسو میں جناب اور مزاج دے مطابق جناب اور اقلوں دے مطابق بالکل جٹکے جہ انداز جناب کو باہر سمجھاؤں مفسرینا نے اس آیہ مقدسہ دیا بہت تفسیلان بیان فرمائیں اتحاصا لوگ نہیں جانتے میں کو دوست مفتی کا لکھ لے نہ میں مفتی کو گال چٹھی نہ میں عالم سے نہ میں مفتی میںلہ بس گال سنا یہ اللہ دے فکر دیا گالیاں میں کر بن کے سنوں گا یہ میری ذاتی کا میرا ذاتی کوئی کمال نہیں میرے مرف دنگاہے میرے مولا سونے کا فضل <سؤال> ہے بس جان دے میں جاہل بندہ کیا جانے اللہ کا قرآن کیا ہے کیا مفہوم کیا رمزن کیا وچ رازن حضور غوث پاک سرکار ہہ ہا حضور گوش پاک سرکار جو بانگ ایک آیت پڑھدی پتتالی تفصیلات اصل لوگ آدھے اللہ دے فکیر جنہیں کو قرآن پاک دیا رمزان کی دی سمجھ مولا سونے دا کلام ہے موٹے جفظ گن آچاون آ گن آونے والا ہے اس کو بھی نہیں پتا میں کیا مانک چاہیے مولا سونے نے, قرآن مجید نے مولا سونا فرماوے مولا کیا ہے مولا سونا فرما تک حکم گیل من جان گا تو نا گیل من سارے میں جانا میرا محبوب جانے تے میدے تے میرے محبوب دراز جانے جڑا گن اس کو بھی مکمل نہیں دسایا گیا کہ بلا جڑا نوری مخلو کے قرآن دی امانت لوہے محفوظ کو گھن کے تے زمینہ دے فرش تک پہنچا جڑا اس کو بھی پورا نہیں لسایا گیا قبلہ. تے تو میں کیا سمجھ سکتے ہیں رب کا قرآن کیڑی شہ ہے کیا راج ہیں کیا حکمت میاں صاحب نے کیا خوب رف گڑی فرموندے نے فرمایا شدہ مدع زیرا زبر برا سب شان قریب جی آئی آما لوک خبر لگا خبر لگ پر خاصار میں زب آم لوگ خبر لائی پر خاصار میں مفسرینا نے بڑیاں ڈھیر ساریاں تفصیل تفصیلیں فرمائیاں نے شاید تفصیل وحلانی پڑھو تفصیل و حل بیان پڑھو تفصیل مظاہر پڑھو تفصیل افسانی پڑھو تفسیر کبھی پڑو بہت ساری سے راج بیان فرمائے جک تفصیل یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ جڑا رب دا حبیب نور گھن کے آیا اس نور دا مانا کیا ہے بڑا ذات آپ نور اور وقت فرماوے کہ میں اپنے محبوب کو اپنے نور تنایا بنانی ذات بھی نور ایک تو بالکل واضح جی گل ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تخلیق مبارک مولا نے اپنے نور تو فرمائی یہ تب الکل حدیث و قرآن نلوازِ گل ہے لیکن جی اگر اے دیویس بندہ پاوے تھے ایک بڑی لمبی بیس ہے جڑے بدد قائد لوگ لیں جنہ نے اس گلنوں اچھالے ہویا نہیں منہ نہیں چاہم دے جنہوں جڑا نامنے انہوں کوئی منعاش نہیں سکتا اور جڑا منہ نہ لاؤوے او دے واسطے اللہ دا قرآن سونے محبوب دا فرمان کافیوں اے ہنک وکھری باہت ہے لیکن بزرگ دے نے فرمایا سمجھنے والی گل یہ سونا نبی نور گین کے, کے رہا ہے اس دے نتے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی ہو نبی پاک سرکار چاچے جان کا ایک شیر لکھا ہے وہ ایک شیر نہیں وہ آرا ہے ایک بڑا لمبا کشید ہے بارگاہ رسالت جدرت عباس سرکار عرض کی تھی نبی پاک سرکار رسول اللہ اجازت دی کی مدحشرائی کر میں جناب دی تاریف کر سونے نبی نے خوش تھی, تھی اجازت دیتی ہے حضرت عباس سرکار نے بارگاہر اس حالت عربی کا پورا کسیدا پڑھ کے نظرانہ تن پیش فرمایا اس کسیدے دا ایک شیر ہے وہ انتلما وہ لتا شرکتل وہ انتلم الگ شرکت یہ مفہوم بنتا ہے کہ سونا جنا تسان پیدا تھے آؤ وہ انت جس ویلے تسان پیدا تھے آپ ولادت تھے تسان جمے ہو زمینوں آسمان دا کونا کونا روشن تھی چودہ سبق روشن تھی ہے بزرگ فرمینل کیا آپ کہنا آئی چڑھتا چند کہنا آئی ستارے کہنا آئی ظاہری ولادت کی گل کریں حقیقت والے پاسے جاؤ تے آپ نور تحل تو تے کوئی شہ ہے ہی کھولنا وہ حقیقت تے ظاہری ولادت لے کیونکہ آپ فرما رہے ہیں لما ولکتا پیدا تو اس ویل ہوئے جس ویل ظاہری تشریف آوری ہوئی ہے جہاں ہے حقیقت حقیقت مولا سونے نے فرمایا میں ہر شہر پہلے اپنے محبوب کا نور بنایا دوسرا نے توجہ فرمایا جی حضرت ابا شرت گلا ہوا و لتا شرک اچل دو اتب نور کل انو دے لیں ہدی تقریری حدیث تقریری اس گل نو دے لیں جیڑی گل جیڑی گل کرا کوئی ہو ہوئی نبی بار گاچ آپ سرکار سن کے خاموش ہو گئے اس گل نو بھی حدیث کا درجہ مل جان کیوں نبی دی شان نہیں او غلط گل سن کے خاموش رہ ونی اے سبحان نبی دی شان نہیں نبی دی شان وے او خاموش تا رہ دے لیں جدا حق دی گل سن دے لے تے جدا گل غلط ہوے ہو ود اللہ دا نبی کلے خاموش نہیں رہ سکدا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنا تھی لادت ہوئی ہے اس زمین و آسمان کا ہر کونہ روشن تھی جی گیا نور تھی جی گیا ہر پاسے نوری نور آ گئی بزرگ فرمائندے نے فرمایا اس نور تو کیا مراد حضرت عباس نے شیر آئے، نبی پاک نے سن کے, سن کے خاموشی اختیار فرمائیے، اے دا مطلب ہے، میرے پاک چاچے جان بھی غلط ہی کے جو غلط ہوتی تو آپ بول پاؤ یار اس کو تھوڑا جہاں سیٹا کرو سا میرے سنگ پائے گئی تو جو اے قربان پنجاب سرکار نے جدا یہ شیر پڑا تو جمے آسے رکھو آپ نے جلا یہ شیر پڑھے حبیب خدا نے سنیا سن کے خاموش رہے مطلب بے اللہ نے نبی دی خاموشی دسینی ہے ادرت عباس دی گل حق ہے کہ آپ سرکار جدا پیدا تھیلیں جدا آپ نے دنیا تے قدم تکایا ہے دنیا دا کونہ کونہ روشن چا فرمایا ہے اس روشنی تو کیا مراد ہے ایک کیڑا نور جدا آپ دے آون دے نال پورے زمین و آسمان عرض و سماج پھیل گیا ہے ایک کیڑا نور جدے نال زمینہ دا زمینہ دا تے زمین آسمان دا کونہ کونہ روشن ہو گیا ہے سوال پیدا تھی لیا آپ تو پہلا سجلائی چندر چڑ دند تارے کہنا روشنی بتی کہ سورج بھی چڑھتا ہن بھی چڑھتا ہا ستارے بھی ہو روشنیاں بتی بھی ہوندے اے پہلے ہر پہلے ہی کونا کونا روشن ہا وتا کھڑا یار سہ جاتا تس آئے یار محسوس بھی نہ فرمایا کریں میں اس کو بند کرنا پیا میں جنا حضرت عباس سرکار نے اے شیر پلیا پتا لگ سورج بھی ہاں ہرش آیا لیکن آپ دے امن نالک نواں نور آیا ہے نمی روشنی آئی ہے نو روشنی آئی ہے روشنی کہڑی ہے او نور کیڑا بزرگا نے دین فرمین دن فرمایا او نور او روشلی آپ دے روشنی دے نال چمکیے اس تو مراد ظاہری روشنی نہیں بتیاں دیویا سج جی چاندر روشنی مراد نہیں اس روشنی تو مراد مو دا نور مراد حضرت سیدنا بعد سرکار نے اس گل کا اظہار فرمایا یار سلادے آون تو پہلے سینے ہر پاسے ظلم ادھیرا آئی بندیاں دے اندر جانور آلیاں کہہ دے اندر کتے دیاں آدت کہہ اندر گدڑ دیاں کہہ در ظلم بنیا کہیں دے اندر, آلی کہیں دے اندر اپنے حسن دا دکھاوا مور آ جانور والی آدت بندیا نسینے دنی ہنے ہر پاسے ہنے اور سونا وہ جد آئے ایسا نور بنتا دے سینے والا نور مولا نے فروا ہے اور ظاہری نور ظاہری روشنی ہاں لیکن میں ارد کرفسی بزرگوں نے ایک تفسیر فرمائی اور باقی ظاہری نور دے, دے بتیاں روشنیاں دے سمجھا ٹھیک لگے ودن ٹھیر لگے ہوئے دن مکتے Oh, dee, dee, raasin, dee, nukta, kea, اے اللہ والا سنن نور کھل ہے تصویر بنا جا حکم شرا شریف چننا ہے مومن نہ کرے جہاں کم من نہ کرے مومن حسلہ لوگ آ گیا چیشتی تشویر اگی تصویر حرام دتوا دینا آپ بڑے میں بالکل واضح طور پہ قبلا استادی المکرم مدزل العلی محقق زمان اپنے وقت دا امام امام الوقت مفتی فضل احمد چشتی دامت برکات العالیہ پنجی سال پنجی سال تصویر تو روکیا قوم نکر کہ قوم نہیں رکی اس نے فرمایا نہیں میں ہاتھ کھڑے یہ گل میں اپنے بھی کرتے ہر, ہر خاص قوم واسطے کرنے جی راہ تلک گئے خبردار شریعت رسول دا حکم جا بند سڈے بزرگ ایسے نہیں جہے حکم تو تٹے اور نہ ہی سب ہٹن دا سبق پڑے گا ٹھیک ہے استاد نے فرمایا اصا اس کام تو ہیں این تو بعد جیڑا او گناہ گنا او سر رو اپنے گنا زمدارے اساں اس کام تازی ہوں بھی میرے استاد کوتوا پوچھ فتوا ہوں بھی آرام دہ نہیں سن اور اے, اے فقہہ دا اصول ہے فقہہ دا اصول ہے اُنہ دا ایک قانون ہے طریقہ ہے کلی ہے کہ جنہ ایک عالم دین دی گہل تے کم اچھ فرک ہوئے یعنی گہل بی ہوئے کم بیا ہوئے اُدھے بچ ساکوں اُدھے کم تے چلنا چاہی دے یا گہل تے چلنا چاہی دے فقہہ فرمائے دن کم تے نہیں گہل تے چلنا چاہی دے ٹھیک ہے استاذ ہے بنا اس ویڈیو یہ وہ تصویریں آ گئی ہیں میرے استاذ اس کا منچ عجمی راضی نہیں خبردار کو یا پھ کے چشتی کولا دھئی گیا استاذ ہے بنا اس قوم تو تھک گیا بھئی جڑا بندہ پنجی سال ہکے سہت زور رکھیں دے اور جڑا پنجی سال تو آپ نال بیٹھا ہے اس کو تمیز نہیں آئی لوگاں اگے فرس اس واسطے اے واسط جٹ کی گل سمجھائیے عمومی میں بلوا تھو سمجھ نہ اسو کڑ ہے ٹھیک ہے نا میں تھو کو اپنا علم نہیں دکھا منایا تھو کو حال سمجھا او استاد صاحب را خاص حکمت اور حکم بیان فرمایا ہے دین پاک دا سجھ نہیں لیکن تھو دے واسطے اے جٹ کی گل ٹھگی کم بھی ہو فتو کو فتوا اج بھی میرے بزرگ حرام توجہ دے نا یہ صرف غلط فہمی دا ازالہ کیتا ہے ازالے واسطے گل کی اصل گل میں کرے ہم نور دی قربان و سونے نبی جنا تشریف کھلنا آپ دے نال ایک ایسا نور تشریف کھلنا آیا جگہ کے سینا کے ہیں مکا ظلم تا انسان انسانیت دوبارہ پیدار کیتی ہے حیوانیت مکائی انسانیت قیم کی تیئے انسانیت دوبارہ بیدار فرمائیے انساناں دے اندر وہ جڑے انساناں دیاں شکلان دے وچے جانواراں اُنہا لوگا کون مولا سونے دے محبوب نے ایک ایسا نور فرمایا جڑا نور کنرا مکتا بھی ہے, ہے سیلے چانن بنتا بھی ہے وہ چان کھیل او چانن کھیل او وہ کہ سورت چا جانجم چان اس چان تفسیر میرے آکا نامدار نے اپنی زبان خود فرمائی مس قالت تلا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دلاس ر حضرت ابن مسعود نے فرمایا سونے لبی نے تلاوت انہد آیتر آیت پڑی ہے فکالا نورا اذا دخل سدرا سخا سونے لبیلے ای آیت کے پڑکے فرمایت بے شکی نور نور نور ذکر پیچھو آیا فم لوئی آخری سدرہ ل دخل سدرائی نفا سخ بندے دے داخل سینے چخل سی وے سینے کھول چنے دے کلن کا کیا مطلب ہے کیا مقصد ہے فرمایا پیا ہوتا رہے نظر آدھا حک بادل کی تمیز نہیں ہوتی حرام حلال بھی تمیز نہیں ہو جیز ن جیز پتہ نہیں نے فرمایا فرمایا اسلام ایب جگہ سی داخل ہو حلال دے دور پتے دے دِی فرق سمجھ جیب نہ جیج دیا تمیزا بھی دک بادل کی ونڈ بھی کریں دے گل راہ بھی سمجھ دے سی راہ اے, اے, اے اصل دے توجہے اور اشارتن, اشارتن, پیر باہ نے اسے نور کی طرف اشارہ فرمایا توجہ ہے میرا پیر سلطان لالسیل فرمائد فرمائی جی چی چلے چلا of glory کر چند سی چڑ باج ہن ر پا جنم گوایا باہو یار ملے ہتھ حیدری اور توجہ رکھو. آر دا بادشاہ فرما فرما جرے جہ جی چل کیسا چڑھتے ہیں سانو سجنا باز ہے یہ جی مطلب مطلب نور ت مطلب نور ترف ظاہر ہی چانن مراد ہو جاؤ کدی اللہ دا فقیر نہ فرما دا فرمایا یا رسول اللہ تیرے بغیر تیرے بغیر سان ہنے تو تے چن پہلے بھی چنتے سن لیکن پیری آوڑ نال جہاں چان لا لا اللہ فکیر بیٹھے زمین اس چانن کی برکت چودہ طبقہ ہوئے باز ہلے سجنا باز ہلے کیا مطلب اے اے چاندر جتنی بھی روشنی کرے نا ایک نظر نظر, دی نظر ایک محدود مولا سونے نے بنائی رکھی ہے نا انسان دے اندر ایک محدود ہے اس دی لمبائی محدود رکھی ہے مولا نے کہ اتنی لمبائی تک حقیقت, حقیقت تک پڑ سکتی ہے یہ اس لمبائی تو کم ہو پھر ہوا تو کھچ پی جائے گی پھر نہیں پتا لگڑی اے, اے تے قدرت رب سونے کی بہت آسمان لینے ہیں، جی سی زمین تے نظر مار اے کوج, کوج پینڈے تک جا کے تے اپنا کم چڈ دک بندے نو نہیں سمجھ نظر آوے بھی شای, تے نہیں سمجھ آدمی اے جانور بیٹھا ہے, بندہ بیٹھا ہے، جانور ایسے ہے، کیڑی شہ کو پہ بے جان یہ مطلب ہے مولا سونے نے ایک محدود لمبئی واسطے نور رکھے اللہ لیکن جہاں وہ نور ہے نا جدو اس نور دی طاقت آ جاوے نا پھر وہ نظر دی جڑی حد ہے نا وہ نور حداں مٹا چھڑ چڑ اس نور دی برکت نال حداں ختم ہو جی مٹ جہ کے جیڑی شہ جتھے مرضی تو وہ ہے اے او سنور دا کیلی او اسلام اے او اسلام میں کے اکبر نو سیدی اللہ اکبر ہو آپ آب ابو جہل ابو جہل کے درمیان ابو جہل تیرے یار نے تیرے یار نے ایڈے میں سفر دا ایڈی لمی سیر دا دعوی فرمایا کیا تو من لوگ گا کیا تو یقین رکھ لوگ گا کیا تو تن دیکھے بن دیکھے تصدیق کر دے گا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا او ابو جہال کیا واقعی میرے یار نے دعو فرمایا ابو جہال ہاں واقعی فرمایا میرے سونے صدیق نے فرمایا میرا محمد باپ کبھی کور نہیں مار سکتا میرے یار نے جی سچی جا باری دنیا نلکت وائی گئی لیکن پھر ان کی تقسیم مولا سونے نے اپنی حکمت نتی یہ تقسیم انجوئی مولہ نے فرمایا نور دا مرکز اپنے نو نا ای مخلوق نو دعوت دتی ہے آؤ جتنا لینا لے جاؤ جی جتنا لوڑ گلو تو گا نہ گا کئیوں کو نظر آ گیا کئیوں کو نظر نہ آیا کئی گھن کے تے او سمجھ گیا تے کئی کئی جناب علی دیکھ سن کے وی نہ سمجھ سکے اے مولا سنے نے دی تقسیم کاری دا اے اپنی حکمت نال قانون بنایا ہے کہ اساں اس نور دا مرکز اپنے یار کو بنایا ہے مخلوق کو دعوت یہ کو چاہیے دے آ کے گھن ونے یہ کو نہیں چاہیدا اے کہندا محتاج نہیں توجہ اے تو جو نور فیصلہ ابو جالا دے ابو جالا دے ابو جالا او یارا پنڈ ہو اتنا لمبا ہو اتنے لگویں لگ اتنی راتیں لگویں پی اتنا عرصہ لگ پا اصا بھی بندے محمد بھی بندہ ساڈیا بھی ڈہلت محمد میں ابو جہل بھی اکا دے اگو کہا کہ اس کو حقیقت نظر آئی سیکنی نظر کمال آئیے تصدیق نہیں ہے سیکبینک پاگ کوئی ابو جہل کون آئی جو سمجھ نہیں آئی توجہ فرمائی چانتا چان مولا نے فرمایا آؤ اصمرکت بنا کے بھیج ہے جی جتنا کھیلنا کھیل بنی صدیق آئے جھولی بھر گئے وہ جھولی بھر کے کھل گئے انہوں نے سینے نے ہو گیا ابو جہل آیا تے سہی پر جو اتھا یہ خیرات کھلنے چہمد محتاج بن دے دل ساری سرداری تے گئی ول ساری چاٹ باٹ تو گئی اصا تو کبیل کے سردار ہی تھے یہ مطلب اس نور کا گننا بھی سوکھا کہ نور وہ گن سکتا ہے وہ جڑا اپنی سرداری بھی مار کیا آئے اپنی میں بھی مار کیا آبر بھی مار کیا ہدد بھی مار کیا آ حسد کینا بغض منافقت ذاتی دشمنی اپنی سرداری دنیا داری ہر شہ چھوڑ کے آوے آد محمد پاک دے دربار کی خیرات کھلے وت اے خیرات اپنا کمال بھی نہیں کھیلی اکھاں تو پردے بھی ہٹیں سردار فوج ہے کفار جس دٹھا نا. نبی پاک دی بارگاہ حضرت بلال بیٹھے ہیں. مصعب بن عمیر بیٹھے ہیں. چار شاید نام شریف میرے نہیں رہ حضرت عمیر حضرت بلال. غریب صحابی بیٹھے ہیں گوں غریب صاحب وچ سردار جے سرداراں دی جماعت ائی انہاں محمد اشاں تے دے نال باندھے تے ہے تیرے نال ایمان تک کِن نہ ہے لیکن انہ کو اٹھا میں دتا اشا دی سرداری کوئی گہل نہیں پھبدی جو اساں انہا پھٹے پرانے کپڑے پائے ہویاں دے نال بہ ونجو اشا کوئی گال نہیں پھبدی اسا سردار اے یہ گل کی جواب مولا دولا سننے محبوبہ کو منہ نہ اے جی پاڑے کپڑے پائی بیٹھے نا ایک دل بیٹھے محبوبہ اندروں اندروں بوتیاں ادر رکھ کے آئے کھڑے منع نہیں نال چلن والے نہیں اے تو اپنی چھاٹ باٹ سرداری کو اگو رکھنے والے محبوبہ بلال جم بن کے بکد وکد وکد وکداہ تک پہنچ جہ جہا یہ کمال رکھنے یہ کمال انہ سردار توجو ہے یہ مطلب گن آئے تو خیرات گن لیکن سرداری اپنی چاہیے کوئی بندہ بیٹھا کوئی سیاسی ہوئی جناب عہدے دار ہوکومتی کو گل چبھ وی پڑ وی اور اسی واسطے بہ یار اچھا عہدے دار ہے میں افسرا میں فلانے عہدے تھے میں فلانے عہدے تھے میں فلاں سکیل کا افسرف گاہ کیبلا مولوی کوئی گاہ کت آئی او سردار آئے نا صحاب پھٹے پرانے کپڑے دل نہ تل تب ڈے تھا جو اے ادھا مطلب اسلامات کپڑے سرداریاں کہیں لوڑ ہے اس <تصفح> قابل ہوئے و سلام دی خیرات خالی بھی وات بنا بھی وال بنا بھی وال کے اپنے جسم نافل کرنا بھی جاندار ہو <تصفح> <تصفح> اور نہیں. سات کی فرمایا ابو جہال کو لگی ٹھیک لگا گیا بھائی کرے گھر بیٹھے مل میری ڈال نہیں ہوں پوچھ گال ہے سوال پیدا تھی لے صدیق بھی بندہ ہا ابو جہل بھی بندہ ہاؤ سدیق سر شریف چماغ ابو جہل کے سر صدیق سدیق دکھیں ڈو ابو جہل دیاں بھی ڈو صدیق باغ بھی روٹی ک ابو جہل بھی روٹی کھانا ہاں اس روکی ہاں چوپڑیاں نال چوپڑیاں کھا کیں اسلام بھی سمجھ نہیں آ رکھی روکی سکی کھاوے پر او چان ہو چاہل ابو جہل سدیق بشریت برابر لیکن حقیقت ابو چہل چلے نور علی خیرات کھل کے آیا بیٹھا چان دل چی والی دے سیلے پاک کو پتا محمد پاگ دیا بھی میڈیا لا دور محمد ہی لوگ <تصفح> <تصفح> <تصفح> توجو جا سینے والنگ روشن چکر نور نا توجہ چان چانن تھی وا اس چانن کا کیا فائدہ ہوگا گل سمجھا ہے بتی بلدیا کڑ بلدیا کڑی انہوں کا کیا فائدہ ادھیرا دور سیا خرا یہ چانن جہتی کڑی چانن کا کیا کمال ہے چانن کیا کرے نہیں نہیں تھوکو اس گل کی نہیں سمجھ آج اس چانن کا کمال یہ بندے نظر کو دکھے تو بچائی کڑے دکھا کیا ہے دا مانا ہے کہ جیڑی ہوا ہو اس چان بندے دی دی ظاہر نگاہ کو دکھے تو بچائی کھڑا میں مثال لینا یہ تمبو دن کا لگا, خدائے. لگا خدائے. کیڑی ہے لگا کھڑا لوہے نظر اے؟ اے اے نظر کو اس کی حقیقت نہیں چس نہیں آئی اتو کو پتا لوہے کا نظر دظرد نظر دہال نہیں توجہ نہیں فرمائی ڈنڈکا پتا لگتا کڑا یہ ڈنڈکا کڑا یہ مہک خرا ہے میز پی یہ آس پاس سارے دن کپڑا کڑا یہ ڈبے پینے پیچھو مسیح بوے لگے کڑے یہ کند ہے یہ منارا یہ پیلر پتا لگتا پی پتا کیوں لگتا پیس واسطے جو میری اک کو سے تو بچائی خڑے اک کو حقیقت تک اپنا خلے ظاہری حقیقت ٹھیک ہے مطلب ہے ظاہر کو حمج گ بتیا کیوں لگی اسی واسطے لگی ہوئی جو ڈرائیور کو نظر آ گیا اگو کد ہے ٹو ہے وال ڈرائیور قومے دیا بھی بتیاں ڈرائیور بھیارے گئے گی بھی لاہور جلدی جلدی ٹھیک دی بتی بھی نہ ہو ڈرائیور بھی نہ ہو چڑھ سو سوچ کے نا آدمی چڑھے تو بیٹھے اج کل دین ٹھیک بیڑا بنایا بیڑے بورڈ چلایا نے مدینے قوم کو وچ بلا کے چھک رکھا نے یورپ پر بورڈ مدینے دا قوم دوم جیل بہ گئی چھک رکھے رہے ملا یورپ والے پرس توجہ ہے ہاں سنگیا کی دشمنی نال کوئی بھی ہو ذات ذاتی دشمنی کوئی گال ہی کریں اس واسطے کری مجبور تھی تے گال نیا. سونا مجبور تھی گالیں آپ دلے بنی کیوں اس ممبر دباون والا بندہ اگر اپنا فریضہ نہیں او اس اس کچھ ممبر سے باہمت اجازت کوئی لوگاں نے اس ممبر کو چا پانی دا پٹا جمایا توجہ سبحان اللہ قبلہ گڈی دیاں بھی بتیاں کہیں بورڈ مدینے دا لگا کھڑا ہے بیڑے دے بھی بتیاں کہنی نہیں سمندر تاریں طوفان ہر پاسوں چلدا کھڑا ہے مدینہ دہ بورڈ دکھا کے وچ بلہا کے چھک رکھانے یورپ آلے پاس پتہ اوہ ویلے لگ گیا ہے جیلے شاری قوم انگریز دے پلیٹ فاران پر کٹھ لگتی توجہ ہے گڑی چلے روڈ تے گڑی دی لیٹ دس تے ڈرائیور کون فلانی جا اے کھڑی اے جم پیا اے روڑی اے وٹائی اے جناب لئی او ظاہری چانن ڈرائور دی اکھ کو ظاہری حقیقت تک اپنے بھی ہے قبلہ اگر ظاہری حقیقت تک پہنچن واسطے توجہ رکھائے ظاہری حقیقت تک پہنچن واسطے ظاہری بتی ضروری ہے ظاہری چانن ضروری ہے یہ ظاہری چانن نہیں اک ظاہر تک نہیں پہنچ سکتی تک پہنچ واسطے بتی کا چانن ضروری بات نہیں حقیقت تک پہنچنے روشنی بتیاں چلائی بلب چلایا میں نور دی حکمت سمجھ نہیں آئی وہ او جے کو ہلوا پکا پی بھات پکا پی ہے ماس پکا بھی ہے چاول پکے تے بہرحال اینے شے تے سادی قوم کو بڑا پتہ ہو گا یا کو نہ پتہ ہوے پکی ہے اے کٹھا وڈی دی پئی اے او غیر رات گر ہوے خیرات کے لیے وڈی دی کٹھا پئی اے ول رخ کرے سی اڑائی پاس او جتھا وڈی دی پئی اے او رخ جو کرے سی اخر کار اپڑ دی پوشی جو ہے او نور د فضل ع بیاں لیکن جو قومی پاس تے. اس نور دی خیرات گنے اندر سینے چانن سیو ڈیڈ سو سال تھی گیا ساری قوم کو انگریز دی غلامی کردہ دی انگریز دی غلامی چڑی ہے قوم نہیں مکا یار کہڑا سچا ہے. کیڑا سچا ہے کو سچا آخ مولوی آد میں سچا, سچا, سچا, سچا, سچا, سچا, سچا، بھی آد میں سچا بھی آد میں سچا بھی آد میں سچا میں سچا کوشا مولوی وہ تھوڑی سمجھ نہیں آتی میں آخیا کبلا ایک قصور مولویا کا نہیں ایک قصور ایک قصور احسر دا نہیں کہ کو خبر نہیں کہ کیڑا ہاک ہے کہڑا باطل یہ کسور تا اپنا بتی بتی والا دیں مولوی کسور مولویہ کھائی بتی نے فرمائی ہاں ربار گا چیس بہانا جگر ونڈیا آئی, پورے نور آئی گھتا توجہ ہے اتوں بہانا کو چل یہاں تھارا فرنا گل کے سامنے بتی روشن کر لیے میں مثال دن بتیاں بلدیاں پہن تٹھ لیا بھی پتہ یہ بھی پتا ہے میری جی پتہ ہے یہ راستہ فلانے پاس میں نہ پیا رات باہر نکلے ہاتھی چیٹری کیوں اس ان کوئی سپ بیک ونجے کوئی تھو نہ بیک کہیں کدے چ نہ ٹہ کوئی نقصان نہ تھی ونجے اپنی ذات دی خاطر بیٹری نب کے نکل دنیا دی خاطر ہاتھ چانن خدا دا بندہ ہو تھوڑا جیاں سوچ ہی دنیا دی خاطر جیسے ادال نکلے تو ہاتھی چانن ہوگا وہ جڑی چار دی زندگی اے خاطر تے چانن بڑھائی کھڑا جا ہمیشہ دا جہان دی خاطر کہہ بتی بال ایک گلاس نکل پتہ لگتا ہے گلاس میں نہیں نہیں سمجھے نہیں یہ گلاس نہیں کمال مت ماری ہے؟ نہیں ہوں اچھا میں کو موت بارے بھی سمجھی بیٹھے ہو بلائی بیٹھے ہو سپیکر ہو میری گال کی بنے گی میں آگے بولو کیوں نہ جاگے ظاہر بتی چانن کا کمالی گل نہیں من تی بیٹھے سے مولی لکھا کے جاگے میں تو نہ منا گل نہیں وہ کملا چان تک وہ دو کھیتوں بچائی بیٹھے تو مولی کوڑ ماری بیٹھے جگہ سے بھی ہے خدا دیکھ ہم کرتے بن لیں گے کوئی لکھا پھیری کرنے والا ہوئے بندے کو ہاتھ بدر آ رہا تکبیر نعرہ میر نا حضرت علامہ کشتی صاحب وڈے حضرت صاحب سلطان محمود صاحب چھوٹے حضرت صاحب یہ تو نہیں منگا پتا پور ماری بیٹھے جگتا نہیں اے اچھا نظر نہیں کریے روشنی کوئی نہیں خدا دہ روشنی جیری روشنی حق تلتے پتے بندہ مسلمان بھی ہو گئے، کلمہ بھی پڑتا ہوئے دل چ روشنی بھی ہوتا نہ کلندر اقبال, اقبال فرما فرمایا اے مسلمہ اپنے دل سے سمجھا ہے آ, اقبال انہ انہ ہے ہے اقبال اقبال ایک قوم تو کیتی دے دے جنا دل بلال بلالی سلمان فارسی اے مسلمان اپنے دل سے سے اللہ اے مسلمان بلدل سے پوچھ او پیا اللہ کے بلدو سے کیوں خالی حرم توجہ ہے میرے سونے نبی نے اسے کو نور فرمائے, فرمائے. جی اندر آوے والے مچ چانا دے, دے اندر روشنی چکرے دے بندے کو سیاح چکر حق باطل دی بند تھی پہنیں جیز نہ جیز کا پتا لگتا ہے حلال حرام کا پتہ لگ پیند ساری گلا سمجھ آ لیکن عجیب ساری قوم دنیا کا ہر معاملہ جان د دی اسلام دیواری آئے مولی صاحب دنیا معاملے نالی موسم ترینی ہر ہل مارنا ہے رونی کدا کرنی پانی تھوڑا لا چوکا لا فصل چکنی کرنا کپڑی سامنی دہامنی سارے پتے اپنے ڈاکٹر چکرا پتا نہیں پتہ سلام افسوس جد اسلام آوی نا یہ مطلب ہے قصور مولویا کا نہیں ایک قصور سر اپنا اور پتہ لگتا ہے جو اگر حق باطل دی سمجھ نہیں پئی آتی رہے جہاں مولوی, مولوی دی پیچھے نہ لگ اس کو روشن کر صحیح اسلام دی خیرات گی ن ج بتی بل گئی کو تو پوچھنے دی لوڑ نہ پوشی تیدے رات چل پوسی قرآن قرآن مولا فرما فرمایا والذین جا فینا اے اے اے دیرے لوگ ساری بتینمی مدی مدینا شریف مکے شریف خیر صاحب کوئی ول تابعین خرات تابے تابعین کلو تبا تابعین کوابے تبا تابے آئین کو اکابرین ہی نہیں چاہیے خیرات و چل چلدی چل دی, چل دی اللہ تعالی دے دے حوالے مولا نے اوہا خیرات جو کیتی تھی اے پیر پٹھان جی اے پیر مہر علی جائیں اے پیر سیواگ اے پیر امام الج اے داتا گنج بخش جی اے میرے مرشد لجپال جائیں اے فقیر جو آئے نہیں اے خیرات بڑے نے بیٹھے جد یہ چان مل ونجے نا اسلام بندے سنگ چاہیے کہ بلا باقی اعتراض موقع ملتا ہی نہیں یہ ای ایسا چان بندے دی باطنی نگاہ کو صحیح باطنی حقیقت تک اپڑا لے نوال پچھن دی لوڑنی پوندی اندر جو وڑے آن دے ہلن مشک چمت چین دے بندے دے سینے کو این نور علا نور چا کرن دے بندہ بیٹھا زمین تے ہون دے دے عرش عظیم کو بیٹھا آہ میرے سونے نبی نے جس جیرے یہی جیر شیعہ کو نور فرمایا نے میرے پیر باہو نے اسے کو چمبے دی بوٹی میرا سلطان فرمائد فرمایا اللہ, گل فرمان فرمان اللہ علی فی اللہ چمبے دی بوٹی اللہ دی دیے من بچ پی